بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوہ میں اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے